روپے کی چار روپئے جنگ سراپ پہ بھائی امام بخاری و بھارتی سے کتاب الجنائز نے پر کا تفصیل مالک رواز شفقوس موسور مسرت تکرار تک مقرر مسلم موافق کے سوال شریر سے جفائی کے آثار متفر صاحب سروے شفک موصولی باقی معلقات کتاب الجنازامز جنازتحرتناز بال <سؤال> فتح میت بھی لکھی گا جنازہ بال کسرا ذکر میں لکھی بلاقت کردریم جنازہ بالفتحہ بھی لکھی گا ہمارا سر ستر سرازی سریر مہیتہ مہیتہ جنازت کا بھی رکھی لوڑا مہیتہ اگلے انہو یسترو یہ مجھے پکارا چیزہ پٹ لے شی انہو جنہو جنہو سریر مہل مہیت جنازتے ہیں اگی تم جنازت بھی رکھی گو دمی تم بھی رکھی مہم آجات الجناز ومن کان آخر کلام علیہ اللہ حدث وردہ پہ بارہ دو جناز کی ومن تو لاحظہ کرکی چیزا جزد ترجمہ نہیں دیں اللہ محاصی اندیسی کرکی کہ داپ منظرد تفسیر دیں با ماجا فی الجناس انہی پی من کان آخر کلام علیہ اللہ داپ منظرد آدیس واردہ فبارہ تو جناس فبارہ دا بچان کی چاہرنی کرمی لا الہ الا اللہ حدیث سے اشارہ کی جی کہ ما صحیح. من من ذکر کانداد مزک مانا دا, دا, دا حکم دا شاہیشرا کی کی دا دا حادیث کی, کی, کی مراد ان دا مراد ان دا حاضر مراد من من من من من مات من امتي يراشد بالله شيا دخل الجنه ترجمہ شاہ رحمت مجد سر مراد کا حدیث سندات اور تفسیر زادہ ی دیگر مراد توحید رسانی مراد ہے من مات من امتي يراشد بالله شيا نیل مراد توحید رسانی اور دا جملہ حالیہ دا تفسیر شاویر دا دا دے داخر شراخ بار ذکر گئی امات امت بل شاہر جنشکار چاہت سے فبارا نہ جواب دار کر کے دا براہ دے کا ون کافرانی بے فضا اعتراض عالدی کی سانع جمنات المتر بل شاعد ہم شرک نبی نے جنت تبذی نکمن کرے نبوت تو اگب جنت تبذی ابو مشری نے دے درے مکذا لا حرام کی من کرے معظم جہاں نبی نے بلکہ شاہ فقار چم جنت سی شاہ کی لا شرکو ولا یوحدو شک نکا شاہکم رشید بالله شاہ دا میدان جواب دے کر ثانیاں چ مراد نہ دو کفر دا دین مراد تھری نہ دو کفر لا یج کو من منال دیگر دا دخول دا دخول اولی اولی کلا اللہ فضل انسان سے حالت چہالت مداخلت بے دارت درزدہ شتے دوکل <سؤال> پر جملہ مراع دوکل دی امریش زیادہ قید طاوی چھ درے سیدہ مرا اگٹوٹ صلات دپٹھ ییندے مراتے من مات من امتی دا شے نے انو اچھا ہن یقود ہاذی الکلمہ چکر توحید رسانی دے عندمو چگرش بے دخول نا عواری دے ذکرسا دوہم نبی کاور نو کر کے تلوہ نبی علیہ صلا اللہ علیہ وسلم والو نے کلمۃ الاعلام میں طاہل جلل قال <سؤال> بلا وذن مرات تو خود کو دی اولی کد خود دی اولی نشنی بیز ضرورت نشری۔ مراتب نے سمتاں الا لہ اسنان کہ وہ کنج نشم گردارے کا کھنبی کا سُدراوڑو میں بھی دکے تو کا کھنبی کی بھی دی اعمال دا کرما خدا کو جگہ کھنئی تہا مالک نے سنے کھنبی نے اعمال نے کنج دی بھی دکے نا مقصد جدا بمراض تو خون د دوخه دی د د پیغمبر د مرض د خون د دوخه دی وری زکات دی ګره ولکه نه ته منه تا ان الا لو اسنان داغه فارا غاګونی په انجه ته مفتاح د راو چا غاګونه وو کو د حالته یعنی دې تر میسه د اعمال کړینو په ربی ہمراہ جبری درایا ہے کون کہ طرف حضرت مولانا پاک برنی وقار بخشری انو منماۃ من امتی تو جمعت ذو مل زمانہ لاش رب بالله شاہ یہ حضرات کے دلائز سر دخل الجنہ دادا اندا یہ تو تشریح مطابق کہ من کا چند پڑھیں تمو کیوے درحمل جنتا کو بظو این ذراوین سرکا کار این ذراوین سرکا گزارش کہ نبی فوج سے پڑھیں تمو کہ اللہ بتعالی توں تنسی پر جنانند مغرو کی جہانند ਕੰਤ ਅਬਦਲ ਨੋਸੇ ਜੋ ਸਲਾਵਾਂ ਅਦਾ ਸਿੰਬਾਤਨ ਅਨ ਵਰਮਾ ਤਰਸ਼ਿਬ ਬਿਲ ਅਸ਼ਾਦ ਖਰਜਾ ਨਵੈ ਸਿੰਬਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਦਾਰ ਮਰਹਸਲ ਦੇ ਬੇਦਿਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਤ ਤੇ ਤੇ ਜੋ মুশਰਕ ਜਹਨਮ ਤਰਾਨ ਮੁਮਿਨ ਫੁਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਨਨ ਤਰਮ ਕਾਬਿਲ ਜਹਨਮ ਤਾ ਤੇ ਜੋ ਜਨਨ ਤਰਾਂ ਪਕਰ ਮਤਾਇਨ ਦੇ ਚ ਜਨਤ ਦੇ ਵਜੀ ਅਨਮਾ ਖਕਬ ਅਮਰ ਮਾ ਤਰਸ਼ਿਬ ਬਿਲ ਅਸ਼ਾਦ ਖਰਜਾ ਜਨਨ ਮਾਉਂ برکری اکثر ٹول داضی کر کے بان امراط احتباق خلفر جنازہ سرا دو مچھ ہرفر جنازہ دو خبر جناداب کی جیڑی حسن آہنابی بانے دلیل پرشکی چی دا اتباع مشق خلق جنازہ دا بہتر دا ولی دا رسطہ مسارہ دا لاواللہ تکفین مسارہ دا غسر مسارہ دا آغین نے ذکر کری بہرادی کر گئی ولی دا رسطہ رسطہ راولی پر قلع بیان لیو از راجح دا رہا چھ موصود سر جمع پر جنازہ دے اسراء فی والتکفین موصود سرے اسراء فی, التج... فی والتکفین لیکن اوہی روی جیسی عطا بیال سلطان دائی مصرح چند آگا پا خزمت کی کوشش گئی لیکن ایراد عصراء فی تجہیز و تکفین ایراد صحفی تجہیز و تکفین نا جکہ جی نا مڈا اوشی فکار دارا احل قرآبہ گرہ چھ سمدست آگر تجہیز و تکفین غور وکی لیکن انہوں نے حادث پر دیمائی ما بیقصرانیم دیت اللہ تجہیز ورکرین دا لیکن اگر مصرح صدا تکفین دی کاروئیوں کی بلکہ حالات لفاس لفاس رہ جلو کی فتح دا دا کی تو اور کی فمین دا ملتا عبداللہ <سؤال> علمہ مہر وقت حافظ ذکر کی ارتبارانی پہ حوالا <سؤال> معنی سبید رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما آتا حدوکم فاسرعو نا فاسرعو فی التن فی التجہیز تا سجھتنی جلتی ورکی دا حقیق ورکی ولا تحبیسو میں دنیاں نا بیانا کمیس عربی دیر لرا او فکرم چلے وی قدمونی قدمونی دعوی کن ورساحبانی فلانا را فلانا را فلانا را فلانا را فلان چلا پہ دے رہا کھینچی وہ تقریب تاجر دم تازیم سکریب تکریم تاجی روبی دم تازیم دادا مت دا حالت دا را دی, دی انسان کی دا ادا دے جو جی ادا دے. جو جی دی تکریم سے پلان نہیں دیتا ہوں دو روز دھابا کی سوار کے دوں اوپر دے دو, دو. برتا مسلمان تکریم تاجیب تکریم تاجیل نے مستفید دیبا تاجر نمائش فتح مقامات بخاری عوامل کلا عوام کے پورا کرے نہ او کرنے خدا دا اہتمام پہرشت ومناهل کے حوالے کے امرنا بتبار جناز منت امر کرے دیکھو ابتبار جناز جناز جناز جو منازل کتن جان سرہ ذکر کی جناز پھر سرسل ابنا منا ابتبا جنا تسریع قدفن او کون پہ دفن کی سنا بتبار جناز وعیادت المریض او بیمار کو اس کو دائی او دا دائی جابت کو حسن چدائی دو سرور وی ونصر دا سبق دا ونصر دا دا قول قسم تصدیق تصدیق دا قسم چاہیے یعنی جی ابرار کے نقصان نہیں غرض ردم درجہ طالبان نحو جواب تو دعاکل فرنج کونکتے فیرحمک اللہ صلی اللہ دا و امور دی جالب دی محبت و دو محبت وقن کو شاد ابن پر داداب غرض و یزاب الاسلامیہ وانا ہارا ان اعلیۃ الفزہ ذات مطلق معنی دی سرود بارم و نارین و فخر خاتم ذهب دا بارن زنان کی ذکر روایت کی خاتم زو استعمال زنان و خارج اضاف بارد نغات مبارد نایوں کی و حرید دامت مطلق دارور ذریعہ والا احسان احسان میں یا سرچ دا ہمیں تو کے دے تصمیح پر حاصل چاہید ہے تصمیح بیرشن دا بکنی جایز دی تغییر دیسل سا تغییر دا حکم نرازدی دان دو جمری دا حریر نردی انسان چا حریر منا دی دایی دا منا شک و دیبات آنری رکم و قسی اکتانی دا جامعہ چا مخلوط بود رکم اسرا و لکم پیلاری یا قسی منصوب بس ای قص او قص منصوب بس ای قص ایو نوازا رکمنا و الابرسلاغ دا فیل ر سن محمد سلام خلاقہ قفان کی نو غسل نور پرشی ہوئی سن تناسو برادی اور وہ قسم نور حلیم سن دی معرادی کرکی کہ آغا مدرک فقفان کی حقیقتن وی کو حکمان ہوئی اذا حضرت ہی حقیقتن آیا حکمان انہا کہ جامی پر آگ ورد ورشید دا مدرک فقیل حکمان دے اور مقصود ترجمہ دار دخول اللہ معید کی دا سنی چگھر بربن فروت یا سنیدنے والی بکار چی مدرج فل سیاب بھی اپ کپنی اپنی اپنی نور جامی بھی چی فائد بانا سے کم موت سبب تغییر دا حالت دے دا بکار چی مدرج فل سیاب بھی دا سنید چی بلکوال بربن فروتی ہم بازی قرد دام ذکر کی چی دخول اللہ معید بادر موضی زاو جرہ چی اکمانی بازی کر کی چی کشک دا معید سرنا سنیدنے دوا دغاستن فقار جو سُو کې ونيل داروازي گرکه چغای دا دغاستن مریديشي حضرت بنا باندې او کاشب جائل دي حضرت بنا باندې سره له کوم سماجیکم رواج شروع دي ځهغه مخا ومه و پورتي او ټول برادي او تاكيد جنازي پاک جنازي نا هغه تاكيد جنازي دغبه دغره کوم سم دي تنظیم کول او دامرستم چې تاكيد جنازي پدې باندې راځي بکر نہیں سونا دینے کے سونا مقام کی بازا والی کردھی بتاور از قادی کے بتاور رضبانی نرویسم ااراتم ادوس پتہ وجسم قادیگم ندی جانت وچ تلال شسن احمد قل زتنی اپ صلی اللہ مکان تو حتہ نازلا ارا مدینے منورے ک فدخل مکی ثم يقول قال من کذب الناس جماع تنوت عمرہ ولاد تقریر کاو تھڑے وقت سو کھڑنا کو نہیں نبی رس خبر چا سنت حتہ دخل عائشہ داغی کو سلام پدم من نے مراقات نبی علیہ السلام اللہ, لاجم اللہ اللہ فقط خبر شروع جو, جو تقریبا سکون نتائج مات صحابہ فضیر آخری دا بے آخر آیات رسول قال اللہ عز و جل ما محمد الا رسول قد حرق من قبلہ الرسول افا اما توکتا انقلبتن فا انکم ایتو و انہم ایتون إن دا تنورس لکہ ان الناس لم یکون عالمون مخر آگلی فضا خلق کو خیال کی دانے لکہ جا خلق کو نبی پیئے فضیر بانے شاید اللہ عندرہ جا اللہ دارے لکھر حتی صلاح و بکر فترقاها منہ الناس واغی صلی اللہ عندرہ خلق اور امرنا ہومے ایسا ذکر الا <تصال> آیات میں آور دم خود میں کوئی نماز پڑھا وہ یقین رہا تو مدنی بھی رسالما زمادہ پورا دم خود تے قریشم چنگور جہتا کہ تینا سم یقین نراے جناب صحابہ اجمارا بریلا تھے صاحبان وہ صاحباں پہ مقام سختدد کیو قاری جو جنسی جو دم دندے چلا گئے کملے دا دیری خلف دعوا و ظفر دو تغییر دو دو درے, دو دو. درے, دو درے سہاب دو دو ہے اتفاق ہیں. سو سو قرآن قرآن دی نبی کے کے کو بالکل ترس حاضر دن جب سے در حالت حیات کی تر تازو متنعم ہو داری آگا کو بردخ کی تر تازو متنعم دے فاغا نعم و داخلت مانی او پچھلے حیات کی القیمتی ہو قیمتی نا ہے نا پتدا ہوئے حیات دنیا خود تلے دے خود بیٹرہ مات شوے دے نا ہوا حیات کی کریم اسم ذکر کئی اگر اللہ صحابی او کم حیات کی قرآن کریم داگمت ہے اگر تے نفیقے اگر بس <سؤال> لا. قل ما قلیل. مر حیات علام کلیل پلا دنیا نہ دنیا بہتر موہ حیات و رزق حیات برزخی حیات دنیا نہیں ہے پتہ ہے حیات دنیا دراگا لے ان طرح سمجھ کر رہے ہیں کہ حیات اگرت ثابت ہے تکم قران تم ڈالے کر کے ایک قران تھا ہے متھے نا حضرت میرے بارے میں کچھ راشیو پلوان تھے دعوت کو کار دینا وہ نہ تھا سایہ سمجھو دا افضل رحمت اللہ علیہ کی ینز سوکم شفت کی یوز در او دیر یو یو کم کی مقامات کی نور ازلم عثمان ابن ابن مازن علیہ الصلوۃ والسلام حسنی وانقرض الان صفور کے دیرک وجاب ما سے وجاء النذیدو فی بیہہ جبائی جو خاص پر جو خاص و صلاو وسلر کا شوق کرا یا صبیہ ذخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانوت میرا صاحب ابو بکرہ رحمتہ اللہ علیہ اب الصاعد رحمتہ اللہ علیہ فتابا نے نہ کو نے حا نے فشهاد تعالی کہ گواہی کو بتا والے زمانہ حال قسم کھن پھدی زلف مارا قسم کھرے یا کہ ہجرت نکڑے دے اسلام ای راولے دے سامنے نشی وشے لگا اکلمک اللہ تا عزت من کو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذیک اس کہ تا در اللہ اکبر ہو چ اللہ عزت من کرے دے تو بجا تو سوے قسم پہ کہ تو جا دے دا قسم باندھے او مخصوص رد دے فجزم دے بارے فامر مفتن فقلت بی بی ان طهارۃ اللہ فرمان اسلام فلا عمر زمانہ نار فرمایا ی چ من ابا ظاہرت بابانی جذم مت فقارا مقصود نبی علیہ السلام ردے فجزم دیماں فامرن درس دیو جنہ مسردادا چالوا عشرو مشرو نے انور قسان دی دار بار سرسیس سرچس میں جاری شاہی راغن نے رجب پہنچا کہ جذمن جنت کے خالص جنتی نے اندال قدیر حルダー کرے گندا سیندا پتو دا جذم امید رہا سویرے سے جے دیکھ سرے تے داما دی اللہ کی سے لقد اكرمك الله وما يجكر غير ما هو قد جاول يقين مرتق يقين میں لکھے ذکر دراصل یہ کہ نہیں دیو ہر تو کی معنی والله انی لا ارجو الخير ذو یہ اشارہ دی تر تمی نے جی پتی پکار کتاب دی تر خیری درجہ پہ سے درجہ جت امید کو ذرا خیر ذرا بار اللہ ما ادری وانا رسول الله ما حدی ما تفتر سے جن اللہ کا امر چکی گے اس ماسر داد اللہ ترا کی ما حربی دے تو کی دی کی ندا سینگی اتوہ جن میں مقاری قرن اعی روایت راوند دی مقابل کے واغا بھی ہند کر گئی دل دل دل تو یہ کے بیان روایت دلاسی اور بتاو کی ماں فاطمہ او کہہ لو ہوا قد میں ذمبی گما تو نباد کہ جداد نزول دی نبخی دا نبی نے سمجھا کہ اور کا نزول دی حدیث کریمہ یا مقصد یہ امور دنیا دے یا مقصد نہ پھر دریافت اعلی طریق تفصیل دا او اجماروں کو فَقَوْلُهُ اِذَا زَكَّى عُمَرُ عُمَرَالاوَ وَلَنَا زَكَّى حَنَن بَعْدُ هَذَا تَسْكِنُكُمْ بِتَايْنَا بِالجَذْرِ قَصْدَ نِشَا وَرَأَى حَتَّى كَانَ تَائِرُ النَّفَر قَالَتْ لَهُ لَازِمُهُ وَقَالَ نَعَمْ يَا ذِكْرُ أَنَا نبی سے موجود ہوں یار چڑھے یا یا مخاطب و حاضر اور یہ وہ ہے کہ اور یہ ہے کہ محمد نے بچارن قالا حدن قالا قالا سمیت و محمد ان المكار قالا جب النزل قال لما قتل ابي جان سے اشرف صاحب جی ان وجي ان کا کمال اما قتل ابھی چیکر جی شہید شفلار نما جنگی ہت کی شرشم اخف الصوبان وجي جی اب کی ترجمہ طلبات مناسبت موضوع داشی نے کشف مناسبت نے بن کی بتار سے سڑیے کو دی خاطر سے مدرج جی کو دا دا <تصفح> جی سرا دل من جا دا تو جواز لمبا سوات لال جڑی صحابو ز منی کڑے فون نبی صلی اللہ علیہ وسلم لان ہان اگنے منی کنے فجاد جا رات اممہ جی فاطمہ سروشد ماطر فاطمہ جلدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکین او لا تکین مقصد تحزیت فاطمہ مقبرہ تو تنسی سی ونے گد رہے جتو کہ فرماتنے بھا میں تکین او لا تکین گدا جانے گنے جارے فاطمہ ذات تر کڑے مصودہ جسرے دتم رضوان نے لا تکین یہ دی بقاو ادم مقا دے زائزہ فما زار جہاں میں تو زلد لہو سریکڑی فدیمانی خلو وزر لڑا حتی عرفاتمو وطاب عمل جرے خالات محمد منگیرک منگری سمیہ جو دیان <سؤال>